سر منافقون اس سر مبارکہ میں منافقوں کی مذمت کی گئی یہ مدنی صورت ہے ہجرت کی بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے 63 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے اس میں 11 آئے ہیں اور دو رکو ہیں یہ سر مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب منافقوں کا آخری دور تھا ان منافقوں کے آخری دور سے مراد یہ کہ ابتداء میں منافقوں کو ظاہر نہیں کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کو بھی حکم تھا کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ کون منافق ہے تو آپ اس علم کو چھپاتے اللہ کے حکم کے مطابق یہ منافق قرآن پڑھتے جہاد میں حصہ لیتے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اپنے آپ کو مومن کہتے مسلمان کہتے مگر ان کے دل میں حضور کی محبت اور الفت نہیں تھی لیکن پھر آخر میں ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں جب اللہ کے رسول کی محبت نہیں تو اللہ کی بھی محبت نہیں کیونکہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور وہ حضور کی تعظیم و توقیر نہ کرے حضور سے محبت نہ کرے تو وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ لازمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ادا جا عقل منافق جب آپ کے پاس منافق لوگ آئے اولو اور وہ بولے نشہ ہم گواہی دیتے ہیں نہ بے شک آپ لرسول رسول اللہ ضرور اللہ کے رسول ہیں منافقوں نے قسم کھائی کہا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک ضرور دو تاکیدیں ہیں بے شک ضرور پھر جملہ اسمیہ ہے وہ خود اپنے اندر تاکید رکھتا ہے تین تاکیدیں ہیں پھر نش حدو کے الفاظ ہیں جو مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں اتنی قسمیں کھا کر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن قرآن کیا فرماتا ہے واللہ اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں جن تاکیدوں کے ساتھ منافقوں نے کہا انہیں تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اور پھر آگے اشاد فرمایا اللہ یشہد ان المافقین الکاربون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں حالانکہ منافقوں نے جو بات کہی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں مگر سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اس محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اس دعوے میں ہی جھوٹے ہیں ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں حضور کی تازی متوقیر نہیں اتخو ایمان جنتا یہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی گستاخ نبی سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غستاخی مت کرو تو وہ یہی کہے گا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں ہم تو کہتے ہیں گستاخ رسول تو موت کا حقدار ہے مگر صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے جو ہر وقت حضور کے عیب ہی تلاش کرتا پھرے کہے حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا نعود بلّہ مزالے حضور کو تو اپنے خاتمے کا علم نہیں تھا نعود بلّہ میں ظالے حضور کو تو منافقوں کا علم نہیں تھا حضور کو تو یہ نہیں پتا تھا وہ نہیں پتا تھا حضور سے فلاں جگہ پر نعد بلّہ مزال غلطی ہو گئی اس طرح کی باتیں کوئی کرے تو بتائیے کوئی عاشق رسول جس کے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت الفت ہو وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے عاشق رسول تو قرآن پڑھے عادیث پڑھے اور حضور کے فضائل ڈھونڈے اور اگر جس کے دل میں حضور کی محبت ہو کیا وہ قرآن اور حدیث سے حضور کے ایب تلاش کر سکتا ہے وہ ذات جن میں ایب ہے ہی نہیں وہ ایب سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ اقلی سلیم عطا فرمائے فسدو ان سبی پس ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بے عقوب بنایا ان نہو یا ملونا بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں غالی کبھی ان یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے سم کا فرو پھر حضور کی بے ادبی کر کے وہ کافر ہو گئے فتوبی اعلی کلو <قُلُوبِهن> پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب ایسے حق سے دور ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں فہوم لا یا <يَفْقَهُونَ> پس وہ سمجھ نہیں رکھتے یعنی قرآن کی آیتیں پڑھیں آ حدیث سنائیے پھر بھی حضور کا مقام و مرتبہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں وا رائت ہم تو جیبو کا اور جب تم ان منافقوں کو دیکھو تو تمہیں ان کے جسم بڑے پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ منافق اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کرتے سجدے کے نشانات ان کی پشانیوں پر ہوتے اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکا کر ایسے بیٹھتے جیسے ان کے جیسا تو کوئی صوفی نہیں ہے وہیںقولو تسما علقول اور بات کے اتنے میٹھے تھے یہ اور اگر وہ بات کریں تو تمہارا دل چاہے تم ان کی بات غور سے سنو اتنے یہ میٹھے ہیں بات کے مگر دل میں ایمان نہیں روحے ایمان نہیں تو یہ ایک تصویر کی مانند ہے کہ جیسے پانی کی تصویر ہو بظاہر پانی نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہے درخت کی تصویر ہو اس پر پھل لگے ہوئے ہوں تو بظاہر تو وہ ایک پھلدار درخت نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ حقیقت نہیں بلکہ تصویر ہے ان خوشو بم مسن یہ گویا کے لکڑی کی تصویریں ہیں جو دیوار پر لٹکی ہوئی ہیں ان میں جان نہیں روح ایمان نہیں یا کل ستن علیہم اب چونکہ ان کے دل میں چور تھا تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے جاتا ہے تو فرمایا ہر پکار کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں جب بھی کوئی آ کر کہتا ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو منافقین ڈر جاتے کہیں ہمارے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی کو العدو یہ تمہارے دشمن ہیں فاہ پس تم ان سے بچو تعلح اللہ اللہ انہیں ہلاک فرمائے برباد کرے انا یو فکون کہاں یہ آندھے جاتے ہیں وَإذا قیل لهم منافقین اللہ کی بارگاہ میں تو آنے کو تیار تھے یہ بدکتے تھے حضور سے انہیں نفرت تھی حضور سے یہ بے ادبی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویدہ قیل لهم اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ رسول اللہ کے دربار میں آؤ یستغفر تک لکم رسول اللہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کا سوال کریں گے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تم معافی مانگو حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم تمہاری سفارش کریں گے شفاعت کریں گے تو منافق شفاعت کو تو مانتے نہیں تھے لو سم تو وہ اپنے چہروں کو اپنے سروں کو ہلاتے ہیں انکار سے نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جانا لو سم یہ اپنے سروں کو انکار میں ہلاتے ہیں وہ رئی یا اور تم دیکھتے ہو کہ یہ حضور کے دربار سے بھاگتے ہیں وہ ہم اس حال میں کی تکبر کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے ہے سوا ان آڑ برابر ہے ان لوگوں پر از تخرتا لہوں آپ ان کے لیے استغفار کریں ام لم تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں یہ چونکہ آپ کے بے ادب ہیں اللہ ان سے ایسا ناراض ہے کہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا لن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں توبہ کر لیں اور آئندہ حضور کی بے ادبی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ان اللہ لا دل القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی محبت صحابہ کرام کو کیسی تھی اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات قرآن مجید فقان حمید کی آیات آدیث طیبہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے محبت کیسی کرنی چاہیے یہ کیسٹ آپ حاصل کریں خون کے آنسو اس سی ڈی اور کیسٹ کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے دل میں کیا صحابۂ اکرام علیہ مردوان جیسی محبت ہمارے دل میں ہے کیا ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جیسے صحابہ کرام علی مردوان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو رونے لگ جاتے ہوم الدین یقولا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنقو علا من عند رسول اللہ. اے مدینے کے رہنے والوں تم ان لوگوں پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یعنی مہاجرین ان پر مال خرچ نہ کرو یہ منافقین انصار و مہاجرین میں لڑائی کرنا چاہتے اور انصار کو کہتے کہ یہ مہاجرین پر تم اپنا مال خرچ نہ کرو ورنہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے انہیں اتنا تنگ کرو حتا فضو یہاں تک کہ یہ پریشان ہو کر چلے جائیں اور مدینہ منورہ سے یہ روانہ ہو جائیں اور مدینہ ان سے خالی ہو جائے یہ منافقین مسلمانوں میں لڑائی کو پھیلانا چاہتے ولی اللہ خزاں کوئی کیا دے گا اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں لا ہاں لیکن منافقین سمجھ نہیں رکھتے یقولہ وہ کہتے ہیں لانہ مدین اگر ہم مدینہ منورہ لوٹے ہم مدینہ منورہ لوٹ کر گئے لجنل آزو من از اللہ تو ضرور پر ضرور عزت والے زلیلوں کو باہر کر دیں گے یہ عبداللہ بن عبائی اور اس کے ساتھیوں نے یہ جملہ کہا انہوں نے مدینے کے رہنے والوں کو یعنی منافقوں کو خود اپنے آپ کو انہوں نے عزت والا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو میں کو انہوں نے یہ جملہ کہا حضرت زید بن ارقم اس بات کے گواہ تھے پھر یہ بعد میں منافقین پھر گئے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی کہا ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے لیکن عبداللہ بن اوبئی کا بیٹا یہ بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو اس نے تلوار لی اور مدینہ منورہ سے باہر یہ کھڑا ہو گیا جب ان کا باپ عبداللہ بن اوبئی آنے لگا تو اس نے تلوار ننگی لی اور ننگی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھی اور کہا کہ ت نے کیا یہ جملہ کہا ہے تو اس نے اقرار کیا اور کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے تو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بے ادبی کرتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کہتا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا پھر کہا تو یہ کہے کہ میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں بول تو اس نے کہا میں بچوں سے زیادہ ذلیل ہوں کہا بول کہ میں عورتوں سے زیادہ ذلیل ہوں کہا میں عورتوں سے زیادہ ذلیل ہوں پھر کہا کہ میں کتوں اور سے بھی زیادہ ذلیل ہوں تو اس نے کہا میں کتے اور خنزیر سے زیادہ زلیل اور رسوا ہوں یہ کہتے رہے یہ کلواتے رہے پھر کہنے لگے اب بھی میرا دل نہیں بھرا دل چاہتا ہے تیرا سر اڑا دوں لیکن پھر صاحب کرام نے انہیں روکا کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا تو یہ ذت اور رسوائی اور عزت کی باتیں کرتے ہیں ارے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے عزت دینے والا اللہ ہے مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کو حاصل ہے کوئی ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گھٹا نہیں سکتا وللہ لاہ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے ساری عزت دینے والا اللہ ہے ولی رسول ہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے ولی المومنینا اور مومنوں کے لیے عزت ہے قرآن مجید فقان حمید نے بعض مقامات پر ہے ولی اللہ عزت و ساری عزتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور یہاں فرمایا عزتیں اللہ کے پاس ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں مومنوں کے پاس ہیں تو دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے وہاں یہ ولی اللہ علیہ و ساری عزتیں اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہیں یعنی حقیقی طور پر عزت دینے والا وہی ہے اور یہاں جو فرمایا گیا کہ مومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزتیں ہیں یہاں مراد یہ کہ اللہ کی عطا سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اللہ کی عطا سے عزت والا کر سکتے ہیں ولا المنافقین لا لایا ہاں لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں جانتے